ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرككم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا وإشاءا واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل إن قلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مهتنم سامعين بذرغان الدين نوجوان ساتيه یہ صورت عال عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خود بے ایک قاصل موضوع ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کائنات میں اپنی جان اپنے مار اپنے اولاد ان تمام چیزوں میں دنیا میں جو بھی چیز ایک مومن کے سامنے ہے ان تمام چیزوں پر نبی کی محبت غالب کرنا ایمان کی شرط ہے اگر ایک مکلم وہ اپنے دل میں نبی کی محبت تمام لوگوں کی محبت پر غالب نہ رکھیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلاۃ السلام کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا اور اس میدان میں نبی سے محبت کرنے میں سب سے اگر کسی نے محبت کی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحاب کرام سے دادا نبی سے کسی نے محبت نہیں کی اور ایک چیز یاد رکھیے گا سامنے والے ساتھیوں کو ایک شخص کے بارے میں اپنی ساتھی اور پرنے پیشوا کے بارے میں اتنا علم ہوتا ہے دنیا میں کسی اور کو اتنا علم نہیں ہوتا شہاب اکرام نے نبی الحتراج شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کی صحبت اختیار کی آپ کے سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے انہوں نے آپ کے حالات کو دیکھ کر کے جو انہوں نے آپ کے حالات زندگی بیان کیا اور انہوں نے جو آپ سے محبت کیا یہ بہت بڑا ثبوت اور بہت بڑی دلیل ہے کہ واقعی صحابہ نقم و سلم سے بہتر کوئی انسان گزرا ہے اور انبیاء کے بعد صحابہ سے کوئی اعلیٰ مرتبے کا انسان نہیں گزرا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نےایا عبد عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے نظر نبرا قلوب العباد قیامت تک آنے والے انسانوں پر کا جائزہ لیا تو سب سے اچھا دل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا پایا انبیاء کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح ڈالی تو ان میں سب سے آدھا درجے کا جو دل, دل تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رحمت اللہ عمیر اور سید العین سے ولجن بنانے کے لیے آپ کو منتخب کیا انبیاء کے بعد پھر اللہ رب العالمی نے قیامت متک والے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے اچھے دل انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اچھے دل جن کے تھے اللہ نے انہیں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھی اور آپ کی مدد کے لیے منتخب کر لیا ہوا کہ امبیا کے بعد اس کائنات میں شہاب کرام سے اعلی مقام و مرتبہ رکھنے والا کوئی انسان نہیں گزرا ہے شہابہ نے نبی علیہ السلام سے کوئی محبت سیکھی اور بےری انتہا محبت کا ثبوت دیا رب العالمین ایران کے حساب میں ایمان والو اگر تم چاہے کہ اللہ سے محبت کرو اور تمہاری محبت اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے بدلے اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے تب انہیں ہمارے نبی کی اس اور پیروی کرو گی جب تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ان کے سنتوں سے محبت نہیں کرو گے ان کے سو و طریقے کی پیروی نہیں کرو گے تب تک تمہاری محمد اللہ تعالیٰ کے حقابل قبول نہیں ہے اور حب نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے اور احتیاط نبی کی فضیلتی ہے رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے ہمارے نبی کے اعتعمت کر لیا تو پھر رقوم و اللہ تمہارے زندگی بھر اس سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ نبی کی محبت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ نے نبی سے محبت رتا کیا اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سنا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ نے رمایا. اے لوگو یاد رکھو ول نفسی بےد ہی ولدی نبشی برد ہی اس ذات کی کسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی کلوا پہنے کے بعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک موم نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے مال پر اس کے اولاد پر میری محبت غالب نہ آ جائے مومن بننے کے لیے شرط ہے نبی کی محبت انسان اپنی اولاد اپنے مال اپنے ماں باپ کی محبت پر غالب کرے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نقل کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام حب رسول کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے تھے مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ و یا رسول اللہ واللہ نقل انتہا بلیا مین کل سے نفسی اے رسول اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں اللہ نفسی صرف اپنی چار ایسی چیز ہے اس کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہیں آتی یا رسول اللہ ان نقل انتہا بولیا مین کل سے نفسی آپ کی محبت کائنات کی تمام چیزوں پر غالب ہے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سیوا اپنے نفس کے نبی رہ عمر فاروق سے جیسے قسم کھا کر جی جملہ لکھنا یار سور انتا اہ نفسی جب عمر فاروق نے اپنے نفس کو علا کر لیا کہ نفس سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ محبت کسی چیز سے نہیں ہوتی نبی رہے ساستان فرمایا لا لا عمر عمر ایسا نہیں ہو سکتا لا یا عمر عمر ایسا نہیں ہو سکتا وی نفسی حساب اکونا ہب پہ نفسی کا عمر اس ساخ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے جب تک تم اپنی جان سے بھی ہم سے محبت نہیں کرو گے لا تم مومن نہیں بن سکتے ایسا موقع تھا جان سے زیادہ محبت عمر فاروق رضی اللہ تارا یا رسول احبین نرسی یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تو آپ یاد رہی اسی وقت سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں جب اللہ کے رسول نے سنا اور وہ فاروق نے قسم کھا کر کے بیان کیا پھر اللہ کے اللہ فرمائے الان یا عمر اے عمر اب ایمان مکمل ہوا اللہ ہم نہیں بتا سکتے آج مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے اور آپ کے دلوں میں کس کی محمت کتنا غالب ہے یا مغلو ہے یہ میرے بھائیوں صحابہ اکرام کا معاملہ تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حضرت صوبہ حضرت سوبان مولا رسول سوبان یہ اللہ کے رسول وسلم کے غلام ہیں آپ کے غلامی میں تھے ایک دن اللہ کے رسول نے ان کو بنایا اور آج رسوائے اے گوبان آج تک تم میرے غلام رہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں یہ تمہارے سامنے جتنے لوگ ہیں ان کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آج تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا جیسے آزادی کا نام سنا رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے آزاد کیا لیکن جتنا بڑا پہلے گلام تھا آزادی کے بعد اس سے بڑا میں اپنے آپ کو آپ کا گلام سمجھتا ہوں یہ کہنا تھا نبی رہے سب خوش ہو گئے بےرحد آزاد ہیں ایک دن دوڑے ہی میں آئے اپنے گھر سے آنکھوں میں آسو ہیں رو رہے ہیں یار کہ سور یار سورل ان نقلا انتا بولیا مین نرسی ولاہ ان نقل انتاحا بو ریا مین مالی و اللہ ان نقل انتا بولیا مین اہلی و اللہ ان نقل انتہا بولیا مین سو جی آپ پوری بیان کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کی محبت میں میری بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں آپ میری بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں میرے ماں میری شہزاد پراپرٹی کا دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں لیکن یا رسول اللہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں ان بھٹی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں کو رکا. اپنے اہل ویال میں ہوں بیوی بی بچے میں ہوں کاروبار اور اپنے کام دھندے میں ہوں جب آپ کی یاد آ جاتی ہے فما تو گھر میں کچھ بھی کر رہا ہوں جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو اس وقت تک مجھے کہا او میرے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ کر کے آ کو اپنی آنکھوں سے دیدار آپ کا نہ کر لوں جب آج ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے تب دل کو سکون ملتا ہے میں واپس چلا جاتا ہوں رسول اللہ یہ میرے زندگی کے ایک عجیب معاملہ ہے میں کہیں بھی رہتا ہوں آپ کی یاد ہمیں آئی اور آپ کا ہمیں آپ کو میں نے یاد کیا اس وقت تک مجھے سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ کا دیدار نہ کر لوں لیکن آج بڑا عجیب غریب مسئلہ یہ آیا کہ موتی و موت کا آج اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ کل نفس قتل موت کے تحت اے سومان ایک دن تجھے بھی مرنا ہے اور ایک دن محسوس تمہارے محبوب نبی کی بھی موت آئے گی لیکن یا رسول اللہ مرنا تو دونوں کو ہے لیکن اے جنت روپے تمہ نبی جی آپ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں بڑے ہی بلند اور بالا مقام عطا کر دے گا وہ اذا تاخر تو اگر میں جنت میں داخل ہوا تو میں کہیں اور چھوٹی جنت میں پڑا رہوں گا وہ ادم مجھے یاد ائے گی تو ختی تو اللہ ان در الی دریک وہاں میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا میں اپ کی جنت میں جانا چاہوں جنت کے داروغا مجھے روک دے اپ بڑے اونچے مقام و مرتبہ پر نبیوں کے ساتھ ہو گے وہاں تک میری نہیں ہوتی آج مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے دنیا میں تو جب بھی یاد آئی میں بھرا ہوا آیا آپ کا دیدار کر لیا دل کو سکون مل گیا اور جنت میں آپ کی یاد آئے گی تو میں آپ کی جنت میں جا کر کے نہیں دیدار کر سکوں گا ندی رہے سراستھان نیچا کر لیے آپ خاموش ہی سوال ہے آزاد کا دا غلام صوبان کا کہ آپ کوئی جواب نہ دے سکے بہت دیر تک خاموش رہے اتنے میں یہ خوب نبی کا مقام و مرتبہ بھی نے دنیا میں ہر ایک سے زیادہ نبی سے محبت کی کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر نبی کی محبت کو غالب کر دیا اس محبت کا مقام مرتبہ یہ ہے سوبان کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی کا سر مارک نیچے کی طرف جھکا سب تھوڑی دیر میں پسینے پسینہ میں پسینہ پسینہ آپ نے پریشانی سے پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے سوبان تمہیں نہیں دنیا جس میں جس نے بھی ہم سے محبت کیا ہے وہ جنت میں میرے دیدار سے محروم نہیں رہے گا سن لو اللہ رب العالی نے آیت نادل کر دی وہ رسول اللہ والرسول اللہ علیہ مین نبی سینا وہ صدیقین وہ شہزا وہ سور رفیقہ یہ آیت نادل کی اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی نبی کی اور اللہ کی اطار کیا اداع و سنت پر عمل کیا نبی کی محبت دل میں ہو اور محبت کا اظہار عمل سے ہو جس نے اللہ اس رسول سے محبت کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جنت میں رکھیں گے تو دور نہیں رکھیں گے نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ صالحین کے ساتھ رکھیں گے اللہ کے رسول, کے رسول نے یہ آیت سے احمد کیا اور سارے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ اگر دنیا میں تم نے نبی سے محبت کیا ہے تو جنت نبی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو نبی ہی کے ساتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے میرے بھائی حضرت امیر المنی علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ پاس کچھ لوگ آئے اور کہا یا امیر المین یا علی کئی فکار خود حکم کئی فکار خود حکم نبی صاحب بتا سکتے ہیں کہ نبی سے محبت تم لوگوں کی کتنی تھی پوچھنے والا بےچارہ سوچتا تھا یہ نبی کے ساتھی ہیں کائنات میں امیا کے بعد سب سے اچھے لوگ ہیں اس لیے یہ نبی سے کیسے محبت کرتے تھے نبی سے محبت کرنا ان سے سیکھ لو یہ مقصد تھا اس بے تارے آنا کہتا ہے یا عزیز حب نبی صلی اللہ علیہ نبی ذرا بتاؤ نبی سے تم لوگ کیسے محبت کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ سالانہ رسول کو رسول سے جو محبت تھی اللہ یہی ہم سب کو نصیب کر دی یہی سب کو نصیب کر دی اگر نبی سے محبت ہوتی تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے کہ محمد سے وفا کی محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لاہو تیرے ہیں لیکن مشکل ہے ہم نبی کے بے وفا ہو گئی ہم نے دال کی محبت اورد کی محبت بیوی کی محبت اللہ اس کے رسول کے محبت پر غالب آئی آج ہمیں یہ پورے دن دشمنوں کے ہاتھ نظر آ رہے دیکھنے پڑ رہے ہیں نبی کی محبت دل میں غالب کرو اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صاحب کرنے والے پوچھ لے تم کہتے ہو کہ صحابہ رسول صحاب محبت نبی سے کیسی محبت کرتے تھے سن لے کانا رسول اللہ علیہ وسلم ول رسول اللہ علیہ وسلم احب من رسولم احابینا کتنا پیارا نقشہ رسول کا حضرت علی نے اختصار کے ساتھ واضح کر دیا کہا میاں نبی سے محبت صحابہ نے کیسے کیا ہم کتنا تم کو بتائیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اساد رسول نبی سے محبت کرتے تھے اس کا معاملہ یہ تھا پانچ چیزیں نمبر ایک کانا حب لینا من اموالنا بڑے سے بڑے مال دولت بھی ہوں لیکن نبی کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں تھی نمبر تو وہ اولاد اولاد کی محبت انسان شاید جہاں جانوروں کے دل بھی پیوست کی گئی ہے اولاد کی محبت سے کسی کا دل خالی نہیں ہو سکتا لیکن امیر المومنی عبی نبی طالب رضی اللہ تارانو کہتے ہیں اللہ کی کسام اولاد کی محبت پر نبی کی محبت غالب رہا کرتی تھی وہ محا سے باقی محبت پر بھی ہم لوگوں نے نبی کی محبت کو غالب کیا تھا وہ آپ باپ کی بھی محبت پر نبی کی محبت غالب تھی میاں اصحاب رسول نے نبی سے کیسے محبت کیا مان اولاد نا باپ یہ تو وہی ہیں کہہ رہا تک کہ گرمی کا موسم ہو شدت کی پیاس ہمیں لگی ہو کسی صحابی کو گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پیاس شدت کی لگی ہو ہرف سوکھ رہا ہو جان نکلنے والی ہو اور سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہو اس وقت انسان کو ٹھنڈے پانی پی کر کے اپنی جان بچانے کی جتنی فکر ہوتی ہے اس وقت پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ کی قسم اس پانی سے بھی ہزاروں گنا اثاب محبت کے دل میں رسول وسلم کی ہوتی تھی یہ محبت کا عالم تھا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنی نبی کے محبت سے معبور اور بھرتے اکل کو لہٰذا فر اللہ کل دمبی معلوم الحمد للہ وقفہ وسلام نال اعباد ہی لدین اماب محبت کے انداز کیسے کیسے صحابہ کرام کی فتح مکہ کا موقع ہے مکہ فتح ہوا ہے کفار ادھر ادھر بھگ رہے ہیں کچھ پڑھ گھیرے میں آ چکے ہیں سارے لوگ کرما پڑھ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں چاروں طرف سے لوگ اسلام کے اندر فی دین اللہ افواہ جہاں جی تر در گروہ پورا پورا لشکر اسلام میں داخل ہو رہا ہے نبیلحا س میں دائیں دیکھا ابو بکر گائے نہیں نگاہ ڈالی وہاں بھی ابو بکر نظر نہ آئے سامنے نگاہ ڈالی جا ہاں ابو بکر کہاں سے لگ گئے اس موقع پر وہاں سے بھی گائب پیسے دیکھا ابو بکر غائب ہیں آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں ابو بکری یہ ابو بکر کہاں غائب ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا تھا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہاں چلا گیا ابو بکر گئے نبی کو بڑی چھپ لگی ہوئی نبی علیہ دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بوڑھے باپ ابو کھافا کو کنڈے پر بیٹھائے بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے نبی علیہ شراف شاہ کی خدمت میں چلے آ رہے ہیں بہت پہنچے سلام کیا اور اپنے بوڑھے باپ کو اب اتارا کنڈے سے اور نبی علیہ فراف شاہ کے سامنے پیش کیا یا رسول اللہ سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ میرے باپ ابو کو ہیں ان کو میں اس لیے لے کر کے ہوں، آیا ہوں، کہ ان کو بھی سلم پڑھائے اور ان سے بے تھے اسلام ہے جی، نے فرمایا اے ابو بک اس بوڑھے باپ کو اس معذب ہستی کو تم نے کیوں لا کر کے تکلیف دیا ذرا صبر کیے ہوتے یہاں سے فرصت پاتے تو خود ہم تمہیں لے کر کے تمہارے باپ کے گھر گئے ہوتے اور وہاں جا کر کے کلما پہاتے مسلمان بنا میں نے کہا جہاں رسول اللہ یہ بہتر نہیں تھا ہم نے سوچا جتنی جلدی میرا باپ کلمہ پہ کر کے مسلمان ہو جائے وہ بہتر ہے کلما پہایا میں کیا بوڑھا باپ مسلمان ہو گیا اچانک ربی رہتا میں دیکھا کہ ابو بکرے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لاروں کتار رو رہے ہیں آگے پوچھا ابو بکر کیا ہوا یہ تو خوشی کا موقع ہے تمہارا باپ کل تک کافر تھا آج مرنے کے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا رونے کی وجہ کیا ہے کہنے لگے رسول اللہ یارسول بات اصل ہے اکڑ بولے من ہلام یا رسول اللہ رونا اس بات پر آ رہا ہے ایک طرف یہ میرا باپ ہے اور دوسری طرف آپ کے چچا ابو طالب رہے رونے کی وجہ یہ ہے اللہ کی کے کہتا ہوں آج میرے باپ کے بجائے ابو طالب مسلمان ہوا ہوتا آپ کا چچا تو میرے باپ کے مسلمان ہونے سے جو میرے مجھے خوشی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی آپ کے چچا کے مسلمان ہونے پر ہوئی ہوتی آرہ کیوں؟ لوگوں نے کہا یہ کیوں کہا بات سلی ہے یہ میرا باپ ہے یہ مسلمان ہوا تو مجھے خوشی ہی اور ابو وہ مسلمان ہوتے تو ہمارے نبی خوش ہو جاتے یہ محبت کا انداز تھا میرے بھائیوں ہر چیز پر یہاں تک کے ابھر اپنے باپ کے اسلام پر نبی کے چٹا کے اسلام کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یہ محبت ابو بکر کی نبی علیہ السلات و سرب آچیات ہی میرے بھائیوں پچیس سو رہی سینکڑوں اللہ ازمر حضرت زید بن دسنا زید بن دسنا رضی اللہ تارا رو کو گزر کے موقع پر کفار کو نے قید کیا مکے میں گرفتار کر کے لائے جیل میں ڈالا جس دن ان کو مکے سے نکال کر کے تن جہاں مسجد آئسا ہے اس علاقے میں لے کے گئے اور سوری کا سوری کا تختہ لٹکا دیا گیا ہے اور تختانی کے رکھا ہوا ہے اور لے کر سلا رضی اللہ ہو تو سوری کے تختے پر لگا لٹکا دیا گلے میں گاڑ دیا تو مکا کا سردار ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور کہا یا زہ تمہیں میں اللہ کی قسم کھلاتا ہوں مسلمان تم ہو اللہ کی قسم کھلاتا ہوں اب یہ موت تمہاری نظر آ رہی ہے بس تختے کو ٹھنڈا کرنے میں ہے اس تختے کو نیچے سے کھینچ لینے کی دے ہے اور تم لٹک گئے چند متوں میں تمہاری چاند نکل جائے گی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت تم یہ سوچتے ہو گے کاش کی تم اپنے بال بچوں میں ہوتے اور تمہارا محمد جو ہے وہ اس ٹھنڈے میں لٹکا ہوتا تمہیں اللہ کی کتم دلاتا ہوں بتاؤ تم یہی شوچنے ہوا کہ نہیں حضرت زید بن صرف لگی ڈیری ہے موت سر پڑ چکی ہے ایسے موقع پر لڑکا شیر کا پانی ڈھاڑتا ہوا تھا اے دشمن اے اسلام ابو سفیان سن لے میں اللہ کی قسم کھا کے کہ کہتا ہوں میں سولی پلٹکتا جاؤں اور نبی کے پیر میں کاٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے یہ رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں نبی الفت نبی کی محبت پہ بس کر دے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی بیچے ہوئے ہیں ایک شخص آیا اور آنے کے کہتا ہے یا رسول اللہ یارسل اللہ آپ بتائیے میں آج سے محبت کرتا ہوں میں ابو بتر سے محبت کرتا ہوں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے متحراب آئے گی فرمائے اللہ کے بنڈے قیامت کی کوئی بڑی تیاری کر رکھا ہے کیا سوچتا ہے خوب تیاری کیے ہیں قیامت آج ایسا کی جنت میں چلے جائیں دنیا بھاگتی ہے اور تو جنت تو تو قیامت کو طرف کر رہا ہے کیا تیاری کر رکھی ہے رسول اللہ میرے پاس نہ تاجد کی نماز ہے نہ نقلی حجے نہ نفلی روزہ ہے غریب نفلی نقلی نہیں ہمارے پاس یہ نفلی عبادت تو نہیں ہے بس ایک چیز ہے آرف میں کیا ہی رس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر گالی ہے بس یہی ایک چیز ہمارے پاس ہی اور کوئی ہمارے پاس حمل نہیں نکلی کوئی یہ بات نہیں یہی ایک عمل ہے آپ نے ساتھ سمایا اچھا اگر تمہارے دھی میں اللہ کی محبت نبی کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہے تو قیامت کا انتظار کر مرنے کے بعد اللہ تجھے انہی کے ساتھ جنت میں رکھے گا جن سے نے محبت کیا ہے اتنا سننا تھا ارسبرمالک کہتے اللہ کی قسم اسلام کے بعد مدینے کے مسلمانوں میں سب سے بڑے خوشی کا دن یہ تھا سارے ساتھ رسول یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں بھی نبی کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رہے لیکن سوچتے تھے نبی کا مقام اور جنت اور ہم پتہ نہیں کہاں ڈال دیے جائے نبی کے ساتھ رہ سکے گی نہیں لیکن جب یاد رسول نے بیان کر دیا جس سے تھی نے محبت کیا ہے اللہ اس کو تجھے انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں رکھے گا یہ سننے کے بعد یقین آ گیا خوش ہو گئے اور پھر کبھی دوبارہ الحمد للہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئی ابو ذریک مالک کہتے ہیں اسی لیے لوگوں سن لو ہندی او ہب اللہ وہ رسولمن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول سے محبت کرتے ہیں اور ابو بکر سے محبت کرتے ہیں فل جنہ میں ان سے محبت جنت میں بھی ہم کو ان کے, فاتح گا و ان, کے, زیادہ ان, کے ان کی گا ہمارے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت نبی کی محبت دینداروں کی محبت پیدا کر دے صحابہ پر چڑھائے ہمارا اور بڑا کہ نبی کی محبت پر اپنے پیدا کریں نبی کی سنت عمل کریں اپنی اولاد کی تربیت کریں اولاد اولاد کے دلوں میں نبی کی محبت ہو سنت کی ہو، بھی ہو اتی اللہ رسول ہو اللہ نسرو ہوا آئی کہ ہم اس, بات ہے اس, بات کم اس بات اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بنائے اپنی اولاد کا خاص خیال رکھو اولاد کے دل میں نبی کی محبت پر کسی کی محبت نہ آئے اور نبی کی سنت اور نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ کائنات میں کسی اور کا انہیں اچھا نہ لگے الہ عالبین ہم نے جو بیمار ہو سفارت اللہ فرما جو مقروض ہیں ان کے پریشانی کو دور کر دے اِنہا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حقیق خلیفہ حفیظ اللہ کو امن امان نصیب فرما اور ان کے صحت اور میں رکھ الہ انہیں ہمیشہ اچھا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لے ان کی حفاظت فرما جو قوم کے لیے ملک اور وطن کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح سے ان کے نائب کے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہے شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امن امان سہاہط اور افیت میں رکھے ہر اچھے کام کی توفیق نصیب فرمائے ان کا وجود ملک و قوم اور ملت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہر اچھے کام کے اللہ میں توفیق دے اور ہر برے کام سے اللہ تعالی ان کو روک لے اللهم سر للمؤمنین والؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل و الاہسان و یتاذ القرب و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یہ حکم لعلکم فاذكروا الله اذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر